بسم الله الحمد لله نعمتك ونصبينه ونصبك سبحانه وله به يمن الطلق دواري بالله وبالله من شرور الفسناء والسيئات يا عالم وله وبالله من شرور الفسناء من شرور الفسناء مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا أَمَدْ لِلَّهُ وَمَنْ يُدِّلْهُ فَلَا أَحَادْ يَدَهُ وَنَجْهَدُ عَنْهُ وَنَجْهَدُ عَلَّهُ أَوَأَدْ الحمد لله نعمده ونصبعينه ونستخله ونؤمن به ونطبق عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيارة أعمالنا مَنْ يَعْدْ مو مجھے شروع پنشرو نام نام چھ نام صلی اللہ نت سارا خیر فن محمد پاؤ بل شی پار ملسمی با سل سو دن ید میاتی وی لو مجھتا بل وئن کب لرین می نمح پوینکی لال من میچا لال قطل اللہ میرا بزرگ اور دوست میں نے آپ کے سامنے دو دعایتیں پڑھی اس میں میرے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ فرائض نبوت کا اللہ جلد شاہ نبو نبی دنیا میں آتا ہے اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کی پوری زندگی نمونہ ہوتی ہے اس کا حق قول سمونہ ہوتا ہے جو بھی کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے اس کی زبان خود نہیں بولتی بلکہ بلوائی جاتی تو ماں یقیناً اس کا ہر عمل انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے قرآن خود کہتا ہے دقت کا نقوشی رسول ملتا ہے کچھ پسند ہوتا ہے نبی کی کا عمل نمونہ اس کا فور ہدایت اس کا ہر رخ ہر پہلو انسانیت کے لیے خیر کا دکھے گا نبی المبیا حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جیسے پہلے انبیاء عاطف وہ ایک زمانے کے لیے آتے تھے ایک وقت کے لیے آتے تھے ایک قوم کے لیے آتے تھے یا چند قوموں کے لیے آتے تھے لیکن میرے آقا صلی اللہ سلم تشریف لائے تو یہ یعنی آنے کے لیے آئے آپ کا آپ کا زمانہ نبوت اور دورہ نبوت کے اختتام کے لیے نہیں آپ کی نبوت اس دور میں بھی تھی جب کہ آپ بساتے ہی اس عالم نے شاہد تشریف فرما دی اور وقت پردہ فرما دیا تو پر فرمانے کے بعد بھی آپ کا دورہ نبوت ختم نہیں ہے اور یہ دورہ نبوت قیامت تک بھی چلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا اب ان آباد کا تمام زمانہ جو ہے یہ دورہ نبوت محمدیہ قدمہ اور نبی احمد صدل علیہ ودم کے فیصد و برکات آپ کی خیروں اور برکتوں سے ہر روز معمول ہے شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ان سے لینے کی طاقت ہو اور اس فیض کو اپنانے کی قوت اور وہ قوت حاصل ہوتی ہے نبی امور صد اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع سے, سے جو قبال اخلاق کے ساتھ ہو اور اللہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق وہ اتباع کیا جا ہو اور زندگی میں اپنے ذاتی خواہشات کا عمل نہ ہو بلکہ اپنی خواہش جو ہے وہ حبیب پاک حسن کی خواہش کے ساتھ ہوئی. جیسے عادیش کا مذمت ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی چاہ پس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا تو میرے دوستوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاتے انسان کے لیے نمونہ ہدایت ہے اور یہ نمونہ ہدایت انسان کو بناتا ہے اور بننے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو آمان دیے جو ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں کچھ آمان دیے جو باتوں کے ساتھ متعلق ہیں اور زائد والے اعمال دکھائی بھی دیتے ہیں کرتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں اور دنیا بھی اسے دیکھتی ہے کہ بنا عمل ہو رہا ہے لیکن جیسے وہ کسی کا شعر ہے کہ ہے پھول پتیوں پر سب کی نظر نثار جڑ کی خطر نہیں ہے جس کی ہے سب باہر اصل چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے انسان کا قلب ہے اور انسان کا اندر ہی حضیر پاک درشن نے شہر فرمایا اللہ ان جسٹا اندان جس کلو فرت فسٹ کلو الافا دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک لوٹس گوشت کا لوٹسا اگر وہ صحیح ہو گیا تو تمام جسم صحیح ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم بگڑ جائے گا اور سمجھو کہ وہ گوشت کا لوٹفا جو ہے وہ گر اس لیے اندیالسلام کے قریب اور ان کی دعوت میں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے اور دل کے نتیجے کے طور پر جسم کو بھی سوارا جاتا ہے اصلاً دل ہے اور دل کے پاس باقی جوابے اور راہ ہیں دل سمرے گا تو جسم سمرے گا اور دل بگڑے گا تو جسم نہیں سمرے گا اور اگر دل نہ بنا ہوا اور جسم کے آماد بھی انسان بنا لے اور مستقب سے مستقیل شرف کی طرح ہو جائے بس دن میں نبی احمد شرف ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو لیکن دل کے اندر ایمان کا لوز نہ ہو تو وہ دین والا نہیں ہوگا مناسب تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ دل اچھا اس بنا ہمارے عصاب کے ہم بلکہ پوری دور حقوت سے لے کر اس وقت تک نبی السم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی کاملین پیدا ہوئے اور جتنے بھی علماء دین پیدا ہوئے اور جتنے بھی بزرگ اس دنیا میں آئے ان سب میں کوشش یہ کی کہ انسان کو بناتے ہوئے پہلے اس کے دل پر نظر کی جائے اور اس کے دل کو بنایا جائے دل کیسے بنے دیکھو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس میں ارشاد فرمایا وندی پاس اور تم نکین ہے رسولا جن ہم یتلو الہم آیا وہ اللہ کی ساتھ جس میں نے کہ آپ نے ایک نبی کو محوس فرمایا نبی کیا کام کرتا ہے یتلو الحم آیا ہے دوسر قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے کوئی جو ویکتی اور تشکیہ کرتا ہے میں اس کی آگے چل کر تشکیل کرتا ہے کوئی جو اللہ محمد کتاب والے اور تعلیم دیتا ہے آپ کو کتاب کی ہو کتاب قرآن پاک یعنی قرآن پاک کو صرف تلاوت ہی پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ تلاوت کتاب پاک کے پاس اس کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے اندر جو علوم ہیں اس کے اندر جو فوائد ہیں اس کے اندر اللہ سبارک تعالیٰ نے جو کچھ رکھ دیا ہے جس کے بارے میں حبیب پاک نے فرمایا کہ پرانے کریم ایسی کتاب ہے لاسن فدی عجائبہ جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے آپ دیکھیں تو اس امت کے علوم کے اندر پرانے کریم کو جب کھولا گیا ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تفاثیب اور ایک ایک تفصیل چھوٹی نہیں پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی تفاسیب ہیں وہ آتا ہے کتابوں والوں میں کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ ابن جدید تفریح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تفصیل لکھ تاٹ ہزار سطح پر انہوں نے کہا کہ اصل اتنی بڑی تفریح کون پڑے گا تو فرمایا کہ افسوس کہ ہمت اسپشٹ ہو کا اچھا تیس ہزار سو روپے پر لے اب بھی ان کی جو تفتیق تیس دنوں میں چھایا ہے اور ہر ایک باریک ٹائپ کے پانچ سو سفید چھ سو سفے تو اندازہ کی بھی کہ وہ تیس ہزار سفر ہوں یہ سب سے ایک تصدیق ہے اس کے علاوہ جو متدار تاثیر ہے مثال کے طور پر ترسیل لے لو رول مانی لے لو دو, یہ دوسری تفصیلیں دے دو کتنی کتنی بڑی ہیں اور یہ سب کیا ہے کہ ایک پرانے کریم ہے اور اس کی تفسیر ہے اور اس کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں اور اس سے علوم نکل کے چلے آتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا تو اللہ تبار فطاعلی قرآن دیا تو قرآن کے ساتھ اللہ تعالی نے اس حکومت کے اندر ایک دنوں کے اندر ایک نور کو رکھا علم کا نور ہدایت کا نور وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ قرآن کریم کے معانی کو اس کے مقاصد کو سمجھ دیتا ہے اور جب تک کہ نور ایمان نہ ہو تو ہزار کوشش کر دیتی ہے قرآن کی ہدایت مجھے تک نہیں آئی قرآن کے مطالب قرآن کے مقاصد اس وقت تک نہیں کھلتے جب تک کہ دل کے اندر نور ایمان کی جھلک اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کے سیکھنے سے پہلے ایمان کی ہدایت کو حاصل کرو مجھے کہتے نا کہ صحابہ کا ایک قول ہے کہ ہم نے پہلے طالم ایمان سمت المنت خوران ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر قرآن ایمان کیا ایمان ہدایت کا وہ ضرور ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ندرت العمانت کی جت سے خلو ہدایت کی امانت جو ہے وہ تھری لوگوں کے دلوں کی کے اندر ایک ذبع نور ہوتا ہے جو گلو کے اندر اتر جاتا ہے اور یہ ذبع نور ایمان کی وہ دولت ہے جسے کہ یوں کہیے کہ اگر ادنا سے ادنا امتی ہے ادنا سے ادنا مسلمان ہے جس کے پاس کوئی گمر نہ ہو صرف ایمان کا ایک دربہ ہو تو جہن میں بھی یہ طاقت نہیں تو اس ضبع ایمان کو ختم ہو ایمان تو یہ ایمان کا نند اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو یہ نند ایمانی انسان کے تعلق کو خدا کی سات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جب خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر خدا کی بات خدا کا کلام سمجھ میں ہے جب تک کہ آپ کتاب بالے کو نہیں جانیں گے کتاب کو پہلے وہ ایک واقعہ ہے یعنی کہاں تک دوست تھا لیکن پڑھا ہے کہ کہتے ہیں آتم اصم جب آتے تو حضرت امام احمد حمبل رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے احمد جد ہم جو ہیں وہ ایسے شخص ہیں کہ چھوں کے سامنے چکے نہیں بہت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 دیکھو عبد के کے और اور عام ہم جیسے لوگوں کے کی درمیان کیا فرق ہو وہ خدا کو جانتے ہیں ہم के کتاب کو جانتے ہیں ہم سارے پابند ہیں ان کے اندر وہ روشنی آ گئی ہے جس روشنی نے انہیں خدا سے پوچھا اب یہ کہہ تھا کہ اس نمرے کی ایمانت پیدا کر رہی اللہ تبارک نے نایت فرمایا نئے نا پاک سرسن جو صفات بیان فرمائیں اس میں ایک فکر تشکر فرمایا وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ان لوگوں کا تشکیہ بھی کرتے ہیں ان پاک بھی کرتے ہیں ایک بات اس سے پہلے کہہ دوں دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ فضائت نبوت آپ کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے خلفہ کے ذریعے سے قیامت تک تعلیم جاری رہنے حدیث میں آپ اللہ تال من امتی تعین الحق تاج وضلح سے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 جو کہ ہدایت صحیحہ پر قائم ہوگا وہ کیا مطلب ختم نہیں اور ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہدایت صرف الفاظ کا, کا نام نہیں ہے ہدایت آماد کا نام ہے اور آماد دل والے بھی آماد اور جسم والے بھی احماد دل والے آماد جو ہیں دیکھو جیسے کہ دائر کی شکا مرتب ہوتی ہے ہدایت شریف ہے ہدا ہے اور بے شمار کتابیں ہیں مقصود ایک کتاب چھوٹی نہیں لے لو بیس جلدوں میں اور کمال دیکھو اس سمجھ کا کہ لکھانے والے نے کنویں سے املا کروائی سرخت کو قید کیا گیا تھا کنویں میں تھے اور املا کروا بیس جلدوں میں ایسی اس اسمتھ کے بند بھی ہے ڈالے اور ڈنڈ بھی ہے ایسے عمت پیدا تھی ایسے علما پیدا کی تو میں یہ کر رہا کہ جیسے داحلی آغام کی کتاب اسی طور پر باتمی احکام اور بعدویں احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل یعنی ترتیب ان کا مرتب ہونا ہے یہ تو اللہ کے شینوں میں ہے اور ان کے دل جو ہیں وہ سفینہ ہے ارم علاقہ اور صاحب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کن کی حکومت کی کسی چیز کو گم نہیں کتابوں میں محرب اور کئی کتابیں لکھی گئیں شروع میں کتاب اللہ اسی نے لکھی اسی طور پر اس کے بعد نے جو بنیاد و حضرت کیا نام ہے پیراندین صاحب کی بنی الطین آئی اس سے پہلے امام غدادی کی جو ہے قیمت حالت فارسی میں اور کیا نام ہے عربی میں بیر الخاب ہے اس سے پہلے لے لو تو اور کئی کتابیں ہیں جو کہ اللہ سبار نے شمس میں مربت طور پر تو کو مربت ہوتا آج کے دور میں جو گرزائزی طور پر ایسے انز کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں جھوم کے ماہر نہیں تھے ابن قیم سے یہ اللہ تعالی نے بتا دیں کہ لکھوا دی تو کتابوں کے بھی اندر آ گیا اور عملی طور پر بھی آ گیا اور کیا قسط یہ تھا کہ دلوں کا نکھار ہو دلوں کا د آخری دور میں آپ دیکھیں صرف حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ وسلم جو تصمت پر کتابیں انسان حیران ہوتا صرف موائل کو ان کے لے دو تو جو بھی صدا صفحات موبائل کے علیحدہ مجموع ہیں اور جو کتابیں ہیں مسفق وہ, وہ علیحدہ ہیں ان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے حضرت سب نور اللہ قدر جو کام لیا اور نہ نش, صرف یہ کہ شیخ الحبیس نام شیخ الحبیس ہے حدیث نے جو کام لیا تو وہ لیا لیکن جیسے کہ ان کا خود ہی اشار اور منسوخ ہے کہا گیا کہ تو اس سے کام لیا جائے تو سلوک کے بارے میں اور اس کی دعوت کے لیے آخری عمر میں بیماری کی حالت میں ملک ب ملک اور علاقہ ب علاقہ بل میں یوں کہوں کہ یوں کہ یہ بڑے آتما کے دورے تاکہ وہ چیز جو کہ مٹی جا رہی ہے وہ بات